المی یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے اس آیت کا تعلق آیت ستہتر سے ہے بین طور کے یہ قرآن کریم کی دوسری صفت ہے آیت ستہتر میں اس کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ معزز و مکرم کتاب ہے اور یہاں دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے آیت اکیاسی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ لوگو کیا تم ایسی معزز و مکرم کتاب اور رب العالمین کی بات کو جھٹلاتے ہو اور اس کی تصدیق نہیں کرتے ہو آفی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مدینون کی تفسیر مقزبون غیر و مصدقین نقل کی ہے عربی زبان میں ادھان کا معنی تکذیب کفر اور نفاق بیان کیا گیا ہے اس اعتبار سے بھی آیت کا معنی یہ ہوگا کہ لوگو کیا تم منافقین کی باتوں میں آ کر اللہ کے کلام کو جھٹلاتے ہو اور اس کا انکار کرتے ہو حالانکہ یہ عظیم کتاب تم سے تقاضا کرتی ہے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کر لو آیت بیاسی میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ اس نے تمہیں روزی دی اور گناہ گون نعمتوں سے نوازا ہے اس کا تقاضا تھا کہ تم اس کا شکر ادا کرتے لیکن تم نے ناشکری کی ان نعمتوں کی نسبت اس کے سوا دوسروں کی طرف کر دی اور احسان و انعام کا بدلہ کفر و شرک کے ذریعے دیا اس سے بڑھ کر احسان فراموشی کیا ہو سکتی ہے کہ جو احسان کرے اس کے ساتھ بدسلو کی اور ایزا رسانی کا برتاؤ کیا جائے